العالمين. والصلاة والسلام على أشخاص الأنبياء والمسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المولى عز وجل في كتابه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَال أَفَحْتِدْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَدًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سَبْتَ فَلَي رَبُّ الْعَالَمِينَ كِي بَارْدَهْمِ ہم شکریہ پیش کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم رب کے ذکر کے لیے ایک چھوٹی سی مجلس منعقد کر سکیں یقیناً نیکیوں کی توفیق ملنا رب العالمین کا احسان ہے ورنہ ہر شخص ہدایت نہیں پاتا ہے ساتھ ساتھ جروج و سلام ہو تمام انبیاء پر علیہ مسلط وسلام خصوصیت کے ساتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے اس دنیا کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات بھیجی ان تمام کے الگ الگ مقاصد تھے الگ الگ اللہ رب العالمین کا ان کے ذریعے ایک مقصد تھا لیکن قرآن حکیب نے قرآن کریم نے یا رقب العالمین نے جن خاص مخلوقوں کو خاص مقصد کے تحت بھیجنے کے بارے میں بات کی جن کے بارے میں بیان کیا کہ ہم نے یوں تو اللہ نے بہت ساری مخلوقات بھیجی لیکن جن مخلوقات کا تذکرہ کیا اور پھر تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ ہم نے ان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا وہ دو مخلوق ایک جسے دل کہتے ہیں اور ایک جسے انسان کہتے ہیں رب اللہ رن نے سورہ داریات میں فرمایا إِلَّا اللہ میں نے جنو انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا کوئی دوسرا کام نہیں ہے زندگی کا مقصد رب کے پاس سے آ کر رب کی راہ میں لگے رہ کے پھر رب کے پاس چلے جانا انس اللہ بھی آب اب سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جن میں بڑی بڑی مخلوقات میں فرشے بھی ہیں آسمان بھی ہے زمین بھی ہے کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف جن و ان کا تذکرہ کیا کم سے کم فرشتوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا اصل بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے فرشتے اللہ کی عبادت سے کوتا نہیں کر سکتے پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہ جن ہیں اور ہم جیسے ناخرد انسان ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے ہٹ گئے اپنے پیدا کرنے والے کھلانے والے اور ہمیں زندگی جینے کے لیے ایک ایک ساتھ عطا کرنے والے کو بھی ہم نے بلا دیا اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ان دو مخلوقوں کا ترجیح دیا کیونکہ یہی وہ دو مخلوق ہے جس نے رب کے احکام پر غیروں کے حکموں کو ترجیح دیا اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش ایک خاص مقصد کے تحت کی ہے اور وہ مقصد کب سے کب تک ہے جب سے انسان کو عقل و شعور آتی ہے تب سے لے کر ہے اور تب تک جب تک اللہ رب العالمین کا بلاوا نہیں آ جائے رب العالمین نے فرمایا واقع کا حصہ ہے فی عقل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت تب تک کریں جب تک کہ آپ کے پاس موت نہیں آ جاتی آپ اللہ کے پاس بلائے نہیں جاتے جب تک رب کی عبادت کرتے رہیے سر کو جھکاتے رہیے تیسری بات کیا ہمیں دنیا میں صرف یہ لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم دن رات مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھیں عبادتیں کریں اللہ اللہ کرے بیٹھ کر کیا دنیا کا کمانا یا کا حاصل کرنا اپنے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وقت کو گزارنا یہ منع ہے اسلام میں اللہ رب العالمین نے آج میں اس کی بھی وضاحت کی کام بھی کر دی گئی وہی وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں ان سے وہ کام لے جس کام کا ہمیں فائدہ ہو دنیا میں بھی اوا کر اس لیے اللہ رب العالمین نے قانون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لا تن سر رسیبہ کر ٹھیک ہے تم دنیا سے بھی لو تمہارا حصہ اللہ نے دنیا میں بھی مقرر کیا اس سے بھی لو لیکن اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو ایسا نہیں ہے جس دنیا میں لگے ہو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس اجمینو پس پدم لوگوں رزق کے کمانے میں باقی اتنی اچھائی اختیار ہو خوبصورتی اختیار کر ان لن سموت حو ر حتہ تصو کیا رسکا ہی سہلا کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی نفس کوئی بھی جاندار تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا لکھا ہوا رزق اس کو نہیں چاہ ہمیں اللہ رب العالمین نے رزق کے لیے بھی پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی کمانا ہے لیکن کیسے کمانا ہے اللہ العالمین نے فرمایا فعیدہ اردو سولہ تو سنت شروف عربی وقت منصب اللہ پہلے آؤ نماز پڑھو پھر جب نماز ہو جائے کمپلیٹ مکمل فنتشرو کی لفظ اب نکلو جاؤ زمین میں پہلو پھیلو وقت منصب اللہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں زمین میں رکھی ہے تمہارے لیے تراش کر لیکن پہلے رب کی عبادت کرو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے وقت علیہ اور اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے جمع رہے ہم نے لفظ سنا ہے صبر صبر مطلب جمے رہنا جٹے رہنا, رہنا اللہ رب اللہ نے یہاں پر لفظ یوز کیا ہے استعمال کیا ہے وہ قبر اس قبر اور جب کسی لفظ میں کوئی اور دو تین لفظ اضافہ ہو جائے معنی میں اور زیادتی ہو جاتی ہے صبر کا معنی صرف جمے رہنا لیکن اس طبی کا مطلب یہ ہوا کہ مضبوطی سے جمے رہنا اب غور کیجیے آیت میں اللہ رب ال نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کو کن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے کھٹے نہیں تھے رات رات گھر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے پاؤں بھول جایا کرتا تھا ان کو حکم دے رہے ہیں اور کیا کہنا وقت سبھی الحا نماز پڑھئے اور مضبوطی سے چلے رہیے مطلب یہ کہ نماز پڑھنے میں اور روز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں بہت زیادہ دکواری ہے اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہو جن کو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ اس خانے میں رہیں گے زبردست ہمیں کتنی مضبوطی سے اس پر ڈبے رہنا ہے پھر فرمایا لانا چالو کر اس کا ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہم کو کھلائیے ہمیں رزق دیجئے اللہ رب العالمین غنی ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ عمد ہے سمت کا ایک معنی مبصرین نے بیان کیا ہے کہ وہ ذات جس کو کھانے پینے, پینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں کہا کہ میری عبادت پہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کو زیادہ رسک ملے گا نہیں ہمارے فائدے کے لیے کیا فائدہ ہے نیکن ہم آپ کو دیں گے कب? نماز پڑھیے اور چلے رہیے ہم آپ کو رشک دیں گے تو دنیا بھی لینی ہے لیکن پہلے ہم کا کام کرنا ہے تب اس کے بعد جائیے اپنا کام کیجئے اور جانتے ہیں ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ رزاخ دنیا میں ایک ہے کون ہے اللہ ہے اور اللہ کتنے ہیں ایک ہے جب رزاق ایک ہے تو پھر رسک دوسرے کے پاس کیسے طلب کی جا سکتی جب رزاک ایک ہے تو پھر دل میں یہ خوف کہاں سے آتا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے جائیں گے تو ہماری روبی سن جائے گی ہماری جو ختم ہو جائے گی رزاک وہ ہے اگر ہم رفداد کے گھر میں آئیں گے ہماری روزی چلے کی نہیں بلکہ وہ روزی چلے کی جس روزی کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے ہم نے رب کی سفارت کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے ہم نے رب کے ناموں پر صحیح سے ایمان نہیں لایا ہم تیسری بات جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کب سے کب تک کرنی ہے کیا صرف عبادت ہی کرنی ہے دنیا حاصل نہیں کرنی ہے اور اگر حاصل کرنی ہے تو کس طریقے سے نماز کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر یا پھر اللہ سے لا لگا کر اللہ سے مانگ کر اتنی باتیں ہم نے الحمد سمجھ لی اب آئے میں مختصر وقتوں میں چند ایک باتیں جو رب العالمین کے تعلق سے ہوں گی میں ان کو بیان کروں گا اور اس سے پہلے میں چند اصول بیان کروں گا جس بنیاد پر رب العالمین کی کو اور ان کے اصبا کو رب العالمین کے سلسلے میں جو جانکاری ہے اس کو حاصل کیا ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بھی معلومات ہے جو بھی نالج ہے وہ سب غیر کی باتیں ہیں اللہ کو کسی نے دیکھا ہے نہیں جب اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ رب العالمین کی کیا سفات ہیں اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ہم اس کو غیب کی بات کو اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے ہم غیب کی بات کو کیسے سمجھیں گے جب تک وہ جو عدم الغیب ہے کون ہے اللہ رب العالمین جب تک وہ جو عالم الغیب ہے وہ غیب کی باتیں ہمیں جب تک بتا نہ دے ہم غیب کی باتوں کو نہیں جان سکتے ایک مرتبہ پھر سے جب تک عالم الغیب یعنی رب العالمین ہمیں غیب کی باتیں بتا نہ دے تب تک ہم غیب کی باتیں جان نہیں سکتے مطلب یہ کہ اب کوئی بھی بات جو غیب سے تعلق رکھتی ہے اللہ کی ذات سے قبل کے معاملات سے آخرت کے معاملات سے نمبر ایک یا تو اس کو قرآن میں تلاش کریں گے ایسا ہی نہیں کہ مولانا بول کے چلے گئے تو مولانا بولے تو ٹھیک ہوگا مولانا بولیں گے ساتھ میں دلیل دیں گے کیوں کیونکہ اللہ عبد اللہ نے فرمائی یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ میں مولانا بولیں گے دلیل دیں گے ایسا ہی اللہ عبد اللہ نے فرمایا کامر سورہ الحج میں وہ بھی لگنا کہ بِغَيْرِ جا وَلَا ولا وَلَا ہی منیل بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے سلسلے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے مناسب اور جھگڑے کر رہے ہوں گے کیسے دلئی بے گھر جانکاری کے ولا ادب اور نہیں کوئی ان کے پاس رہنمائی ہے حلیل ہے ودا کتاب ہی کوئی روشن کتاب ہے قرآن کی اور حدیث کی کوئی بات اللہ کے سلسلے میں جو بھی بات ہوگی قرآن سے اس کی دلیل لینی ہوگی یا حدیث سے اس کی دلیل لینی ہوگی یا کم از کم یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین نے وہ باتیں وہ عقیدہ رکھا ہو وہ باتیں نہیں ہم جب اس کو سمجھ گئے اب ہم آگے یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص اگر عقل کی بنیاد پہ یہ کہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ایسا بھی کر سکتے ہیں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر بھی قادر ہے عصل سے اگر کہے تو ہم نہیں مانتے کہیں کہ ٹھیک کہ ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے لیکن جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کرنے کو یا یہ کہا ہے کہ نہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تب تک ہم نہیں بات مانیں گے بیتا ہمیں سے جو بہت سب سے شریف ہمارے بزرگ ہوں گے سب سے شریف اور اچھے گالی دینے پہ تازے دے سکتے ہیں دینے آتا ہے ان کو سب کسی کو تو گالی دینے آتی ہے نا لیکن جو سب سے شریف ہوں گے وہ ہو گالی دیں گے نہیں دیں گے قادر ہے, کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن ان کی شان کے خلاف ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین ہر کام کر سکتے ہیں لیکن بہت سارا کام اللہ کی شان کے خلاف ہے تو اللہ رب العالمین وہ کام نہیں کرتے جیسے جھوٹ بولنا جیسے دوسرے کام ان شاء اللہ آگے کبھی موقع ملا تو یہ باتیں بتاؤں گا کہ بہت ساری چیزیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آئیے اللہ رب العالمی نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا میں بے شمار انبیاء و رسول کو بھیجا اور شروع سے مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک اللہ کو مانے ایک اللہ کے سامنے سر جکائے ایک اللہ کی عبادت کریں الحمدللہ کافی عرصے تک یہ معاملہ رہا پھر شیطان نے لوگوں کو بہکا کر اللہ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ شفٹ کروایا پھر اس کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری ہوا اب لوگوں کو سمجھایا گیا کہ تمہیں جو ہم نے پیدا کیا ہے وہ اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ میرے ساتھ سیٹ کرو بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم سب کو چھوڑ کر صرف میری عبادت کرو انبیاء کرام رضوان اللہ آئے بھجواؤ بات کو نہ رہے مار کھاتے رہے کسی کو آنے سے چیڑ دیا گیا آنے سے چیڑ دیا گیا کسی کو مارا گیا کسی کو پیٹا گیا بہت ساری تکلیفیں دی گئی خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائٹ سے پچھر سے مارا گیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس نبی کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی بیدانیت کو پھیلانے کے لیے رب کو ایک بتانے کے لیے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے گفا مکہ کی اصلیتوں پر صبر کیا تو سے مار کھایا گھر سے نکالے گئے مکے سے لگائے گئے مکے سے نکل کر لجز کیا صاحب کرام کو دو جانوروں کے درمیان روٹوں کے درمیان نکل دیا گیا اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والے ہمارے کچھ بھائی جنہوں نے اللہ رب العالمین کو صحیح سے نہیں پہچانا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے بھی اپنی پہچانی کو جھکایا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی عادت روا تسلیم کیا جنہوں نے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے لینا کو بھی سیکارا جبکہ ایک عام شخص ہوتا ہے جس نے کسی شخص کو نوکری پر نہ تھا پیسے دے رہا ہے کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے لینے کے لیے گھر دے رہا ہے کپڑے دے رہا ہے اور وہ شخص اپنے مالک کو گالیاں دیتا ہے باتیں دوسری دوسروں کی مانتا ہے خدمت دوسروں کی کرتا ہے اور اپنے مالک کی خلاف ورزی کرتا ہے ایک عام شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا رب ربو لیکن پھر بھی قربان چاہیے اس رکھتی ہے نا تو ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے میرے لیے بیٹا کہتا ہے کہتا ہے میرے پاس بیٹے ہیں میرا کوئی شریف ہے میرا کوئی ساتھی ہے پھر بھی نہ اسے کھلاتا ہوں ملاتا ہوں میرے والیوں اور بزرگوں آج میں بن اختصار آپ کو رب العالمین کی بات صفات بتاؤں گا جن کے ذریعے یہ سمجھ میں آئے گا کہ عبادت کس کی کی جانی چاہیے اور کیوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے کیوں رب ایک ہے ایک کے علاوہ اور دوسرا نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے تمام حضرات کو گلوزہ احتیاط ہوگی اللہ رب العالمین نے فرمایا جب مشرکین نے پوچھا کہ اپنے رب کے بارے میں بتاؤ کون ہے ہم سے بھی بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ کون ہے اللہ کون اللہ رب العالمین نے جواب دیا وہ باہر اللہ کون ہے جو ایک مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کا فرمان نہیں سکم اس اللہ وہ ہے جس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے مطلب اللہ رب العالمین کا فرمان ہلکا علم رحو سمجھیا اللہ کا کوئی ہم نام بھی نہیں کوئی برابر نہیں ہے عبادت اس کی جائے گی سر اس کے سامنے جھکایا جائے گا دعائیں اس سے مانگی جائیں گی مرادیں اس سے مانگی جائیں گی نظر اس کے لیے کیا جائے گا جس کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے جیسی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے अगर कोई शब्द किसी और की इबादत करता है मिसाल के तौर पर पत्थर क्या दुनिया में एक ही पत्थर है पत्थर में एक ही कृष्ण है बेशुमान कोई दरख्त की पूजा करता है दुनिया में ऐसी दरख्त है बेशुमान कोई खबर की पूजा करता है कब्र ऐसी है बेसुमार कोई मिट्टी की पूजा करता है ईसानों को पूछता है انسان بے شمار سر کس کے سامنے جھکانا ہے اس کے سامنے جس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بلکہ جو ایک ہی ذات ہے سمجھ گیا اس کو اب آپ کو شک گزرے گا کہ نہیں سر کسی اور کے سامنے بھی جھکا سکتے ہیں سر کس کے سامنے جھکائیں گے الوا سمجھ وہ جو کسی کا حاج بند نہیں ہے ہم انسان پیدا ہونے کے لیے رب کے محتاج پیدا ہونے کے بعد ایک ایک لمحے کے لیے ایک ایک سانس کے لیے رقم محتاج مرنے کے بعد وہ آدمی دوسروں کی حادتیں پوری کرنے والا کیسے بن جاتا ہے زندگی بھر خود دوسرے کا محتاج رہا مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا عبادت کسی کرو گے وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے دعائیں کس سے مانگو گے وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے سر کس کے سامنے جب پاؤ گے وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اب سمجھ کا میں نے ایک پہلے والا بیان کیا تھا وہ جسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی یہ تو سوائے رب کا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے پھر سر کسی اور کے سامنے کیوں جھکے گا عبادت کسی اور کی کیوں ہوگی تو میرے بھائی اور بزرگوں یہ ایک سے دو لوگ یسن کی فتح تھی میں نے بھی فصال بیان کیا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کس رب کی عبادت کریں ہم کس کے سامنے سر جگائے اور کیوں ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ایک اور بات بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی اگر مشرک غیر مسلم آپ کو اگر اعتراض کرے تو آپ جواب دیں وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جس پتھر کی عبادت کرتے ہیں اس کو بھی کھانے کی عادت نہیں ہے ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمارے رب کی ایک ہی چفت تھوڑی ہے ایک اور بھی حسن اللہ ابوالعالی نے فرمایا وہ توقع لا لبی لائے رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے اور کبھی اس کو مت نہیں آئے گی تمہارا پتھر کبھی اس کو حیرت نہیں ہمیشہ سے مرا ہوا بدلا ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے اس کا مطلب عبادت کے لائق یہ پتھر یہ درخت نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو تو حیات ہی نہیں ہے عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس کی حیات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی کبھی اس کی ذات کو کون لائق نہیں کلجو منالی آپ واحر اللہ عبد العارحیم سے دعائیں کہ اللہ عبد العیم ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق سے کہ ہم جب تک زندہ رہیں صحیح ایمان پر زندہ رہیں جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رکھے توحید کے اوپر زندہ رکھے اور صرف سے بچا کر رکھے جب وبا دے موت دے تو اللہ رب العالمین توحید پر موت دے صرف سے بچا کر موت دے عام واز الروانعالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ